اور جب ان پر ابڑت ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارتے ہیں نری اسی پر ابدے رکھتے ہوئے پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا نہ شکرا